عقیدے کی کتابوں میں محبت کے مسئلے کو بطور خاص زیر بحث لایا گیا ہے اور ہمارا اعتقادی طور پر یہ ایمان ہے شروعی طور پر محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ رب العزت ہی سب سے بڑھ کر اور سب سے شدید محبت کا مستحق ہے یہاں دو اصطلاحات ہیں ایک حب اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور دوسری اصطلاح ہے حب اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اللہ رب العزت سے محبت کرنا فرض ہے اسی میں عقیدے کی ایمان کی سلامتی ہے اور دین کا تحفظ ہے اور یہ نقطہ جو ہے تمام فضائل کا مدار ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی محبت کا جواب اپنی محبت سے دے گا اور اگر محبت نہیں کرو گے تو وہ بے پرواہ ذات ہے. نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اسے کسی کی پرواہ ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے علیہ اسلام نے فرمایا یا عبادی لو ان اول اکنب آخر اکمب انسا کمب جن کم کانوا اف جلب راجول واحد ماں نقاصوفی ملکی شیا ہے میرے بندو اگر تم سب کے ساتھ انسان بھی اور جن بھی سارے اولین و آخری ایک ایسے بندے کے دل کا روپ دھار لیں جو بندہ افجر ہے افجر کا میں سب سے بڑا فاسق اور فاجر پوری دنیا اگر انسان بھی اور جن بھی سب سے بڑے فاسق اور فاجر بن جائیں املیز بن جائیں فرعون بن جائیں تو میری بادشاہت میں میری عزت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکیں گے وہ بے پرواہ ذات ہے وہ ذات ہی در حقیقت دینی محبت کی محور ہے اور یہ محبت ہی تمام فضائل کا منبع ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے تو اس محبت کا جواب اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت سے دے کر اور اللہ تعالیٰ کی محبت اگر حاصل ہو گئی تو یہ تمام سعادتوں کی بنیاد ہے جو بندہ خالق کے کائنات کی محبت سے محروم ہے وہ پوری طرح محروم ہے اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی وہ بندہ فائز المرام اور کامیاب ہے ہر طرح کی نیک بختی اور سعادت کا مستحق ہے یہ محبت دعوے سے ثابت نہیں ہوتی کوئی بندہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اتنا کافی نہیں ہے یہ دعوی کافی نہیں ہے اس محبت کا ثبوت مہیا کرنا پڑے گا اور یہ ثبوت مہیا کرنے کے مواقع بار بار آتے ہیں انسان پرکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ایک موقع تو یہ ہے کہ دن میں پانچ بار نماز کی اقامت کے لیے ازان ہوتی ہے وہ ازان سن کر آپ کی کیفیت کیا ہوتی کچھ لوگ اسے ایک بوجھ تصور کرتے ہیں اور نماز ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ بوجھ ہم نے ٹال دیا ہے میٹنگ میں مصروف ہیں جب داغ چل رہی ہے اور اللہ اکبر کی آواز گونجی تو ماتھے پر بل سے آ جاتے ہیں کہ یہ سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے جانا پڑے گا اس قسم کی سوچ کے حامل جو لوگ ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہیں اللہ رب العزت کی جو تمام اتاتیں ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے ان تمام اطاعت کی جو صداقت ہے سچائی اور صدق اس کی دو بنیادیں ایک بنیاد یہ کہ اس کی اطاعت کو انجام دینے کا شوق ہو پوری محبت ہو محبت کے ساتھ اس اطاعت کو انجام دے اور دوسری بنیاد اجلال ہے اجلال کا معنی اللہ کا خوف اور رع نیکی کے انجام دہی پوری طرح محبت کے ساتھ ہو اور انجام دہی کے دوران اللہ تعالیٰ کا خوف بھی انسان پر تاری ہو ایمان بین الخوف ور رجا کامیاب ایمان وہی ہے کہ خوف اور امید عذاب کا خوف اور رحمت کی امید اور محبت کی امید جو ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں ہو وہ بہترین ایمان ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے اس میں یہ دونوں رنگ موجود تھے آپ کا ارشاد گرامی جوہل عرب آئینی فصلا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جب وقت نماز آتا ہے یہ سینا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سرور ایک عجیب شوق اور محبت دل میں پیوست ہو جاتی ہے ارحنا یا بلال البصلا بلال ازان کہو ہو تاکہ نماز پڑھ کے راحت حاصل کر لی جائے نماز پڑھ کے پرسکون ہو جائیں مطمئن ہو جائیں مرتاح ہو جائیں یہ نماز کے تعلق سے آپ کی محبت کا عالم ہے ساتھ ساتھ خوف بھی ہے ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کا عزیز المر من البکا امام المبیا نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ کے سینے سے آواز آتی جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی جوش مار رہا ہو اور یہ آواز رونے کی ہوتی تھی ایک طرف راحت سکون اور محبت کا عالم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے راحت کا سامان ہے یہ حقب اللہ ہے اور ایک طرف خوف کا عالم ہے کہ آپ نماز ادا کیا کرتے اور آپ کے سینے سے مسلسل رونے کی آوازیں آتی اور یہ آواز اس قدر بلند ہوتی جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی جوش مار رہا ہو کہ دن میں پانچ مرتبہ آپ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے فجر کا وقت ہے اذان ہوتی ہے آپ کی ترجیح کیا ہے آپ کی نیند یا نماز اگر نماز کا شوق ہو نماز کا اہتمام ہو اور فجر میں جاگنے کے لیے پورا اہتمام ہو یہ محبت کے مظاہر ہیں اور اگر آپ کو نیند پیاری ہے اور نماز کے لیے جاگنا اور بستر چھوڑنا گوارا نہیں ہے یہ محبت کی ناکامی کی دلیل ہے ایسا بندہ لاکھ دعوے کرے اللہ رب العزت کی محبت کے اس کے دعوے جھوٹے ہیں عمل دعوے کی صداقت ہے اور ایسا کرنا پڑے گا اللہ تعالی قیامت کو اعلان کرے گا قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين سد کو اللہ تعالی اعلان فرمایا کہ دنیا والو سن لو آج کے دن صرف جو سچے لوگ ہیں صادقین انہیں ان کا صدق اور سچائی کام آئے گی باقی سب ناکام جو لوگ محبت کے دعوے میں سچے تھے اور یہ صداقت ان کے عمل سے مترشر تھی اور ثابت تھی یقیناً وہ کامیاب ہوں گے اور جو لوگ اس دعوے میں جھوٹے تھے زبان کی حد تک یہ دعوی محدود تھا اور ان کا عمل اس دعوے کی نفی کر رہا تھا یقیناً وہ ناکام ہیں اور جھوٹے ہیں اور قیامت کے روز قطع کامیاب نہ ہوں سید الطابع حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے صحیح بخاری میں ہے کہ لئیزل ایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولاک ما ماں بقرا القلب وصدقت الاعمال یہ ایمان ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں ہے یہ پگڑی کے رنگ اور تفاوت سفید کالی اور ہری پگڑی ان میں اپنے ایمان کو تقسیم کر لیا جائے یہ ٹوپی کے ڈیزائن ان میں سے کوئی چیز ایمان نہیں ہے اور نہ وہ ایمان کا ثبوت ہے وہ نابل تمنی اور نہ ہی ظاہری تمناؤں کا نام ہے آپ کی ذاتی خواہشات کا نام ہے نہ ظاہری نہ آپ کی خواہشات اور تمنا ولاکن ماں باقرہ فلقل حقیقت ایمان یہ ہے کہ جو چیز دل میں جاگزین ہو جائے دل میں پیوست ہو جائے وصد قتل اور بندے کے اعمال اس کی تصدیق کریں عمل اس کے مطابق ہو جائے مثلاً خال کے کائنات کی محبت دل میں جاگوزی ہو گئی پیوست ہو گئی اب آپ کا عمل اس محبت کی تصدیق کرے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو حج جیسے عبادت کیوں لیٹ کی جا رہی یہ تاخیر کرنا خال کے کائنات کی محبت کے منافی ہے جس اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اس کے گھر سے محبت نہیں ہے اس کے شاعر سے محبت نہیں ہے یقیناً اس محبت کا صدق جو ہے وہ عمل سے ثابت ہوگا دعوے سے نہیں یہ حکم اللہ ہے ایک مومن کی زندگی کا حاصل اللہ تعالی کی محبت سب سے شدید اس کے دل میں موجود ہے اور اس کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے وقت آنے پر مال خرچ کر دیتا ہے اللہ تعالی کی محبت میں اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ابو تہدا کی سنت جنہوں نے اپنا باپ جس میں چھ سو درخت بیچ دیا ایک درخت کے بدلے ایک درخت خرید لیا اور چھ سو باغوں پر درختوں پر مشتمل اپنا باغ دے دیا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت پر جنت کے درخت کی بشارت دی تھی اللہ تعالی کی سچی محبت اور سچے جو مشتاقین ہیں جنت کے اللہ تعالی کی محبت کے یہ ان کا کردار ہے وہ باغ جو ضرور المسل تھا نیچے پانی کے چشمے جاری تھے نیچا پھل برامد ہوتا تھا وہ سارا قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور وہ ایک درخت خرید لیا اور وہ بھی خرید کر اس انصاری کو دے دیا جس نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے بارے میں بات چیت کی تھی اور دوبارہ اپنے باغ کو جھانک کے نہیں دیکھا بچے باغ کے اندر تھے باہر سے آواز دی گیا امدہ جی من منحص امید داہدہ باغ سے باہر آ جاؤ ہم نے اسے بیچ دیا وہ بھلے مانس بھی فوراً باہر آ گئی ابو دحدا کتنی قیمت پر بیچا ہے فرمایا جنت کے ایک درخت کے بدلے کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ بچے کہاں سے کھائیں گے بلکہ مبارکباد دی کہ ابو تحدہ بڑا کامیاب سودا مارا ہے تو بہت ہی کامیاب سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے بہت ہی کامیاب سودا اور ایک دن علیہ اسلام نے فرمایا تھا کم من نے معلق دن محلہ قلعی جنت میں کتنے ہی درخت نظر آ رہے ہیں اور وہ درخت پھلوں کے خوشوں سے لدے ہوئے ہیں اور ان پر لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ والے ابھی تہدا یہ سارے پھل ابو تہدا کے ہیں دیکھیں محبت کا جواب محبت سے اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ان کی شان ثابت فرما دی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک عملی ثبوت انہوں نے پیش کیا جنت کا اشتہار اور خالق کائنات کی محبت کہ اپنا سارا جو مزاح دنیا تھا وہ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ نے بشارت بھیج دی یہ سارے درخت اور فل ابوتحدہ کے ہیں ان کی اس محبت کا سلا یہ محبت کا جواب محبت سے بلدین آمن و شد و حکمن لو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت دعوے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس محبت کی صداقت کے لیے عملی ثبوت مہیا کرتے ہیں اور یہ جو روزانہ کے ثبوت ہیں اگر صدف کے طرز عمل کو دیکھا جائے یہ بہت معمولی ہیں نماز کا وقت ہو سارے کام کا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا شوق پیدا ہو جائے یہ تو ایک فرید شرح فریدا ہے اس کا اہتمام یقیناً سچی محبت کی دلیل ہے اور اگر نماز کا وقت ہو اور ہمارے دل میں ایک اضرار کی کیفیت آ جائے کہ پڑھنی پڑے گی مسجد میں جانا پڑے گا اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے گا تو میں جو محبت کے دعوے کرتے ہو وہ سارے جھوٹے ہیں محبت کی صداقت جو ہے وہ بندہ اپنے عمل سے مہیا کرتا ہے اور اگر یہ سدقے محبت حاصل ہو جائے تو اللہ رب العزت دلوں کو حلاوت ایمانی اداف رما دیتے صحیح بخاری کی حدیث میں ان دونوں محبتوں کو اکٹھا بیان کیا گیا سلات الم من خنفی بجد اب ہند حلاوت المان تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس نے ہلاوت ایمانی کو پا لیا جو ایمان کی مٹھاس ہے حلاوت ہے وہ اس کے دل میں رچ بس گئی اور یہ ہلاوت اگر نصیب ہو جائے دین پر عمل انتہائی سہل اور آسان ہو جاتا ہے کیونکہ حراوت ایمانی کا تقاضہ یہ ہے اب صرف دین ہی دین ہے ایسی مٹھاس ہے اس میں اس مٹھاس سے ہم پوری طرح آشنا ہو چکے اب عمل ہی حلاوت مہیا کرنے کا ذریعہ ہوگا اور ترق عمل گران گزرے گا نماز کی فوری حاضری اس حلاوت کی تکمیل ہوگی اور نماز کی سستی اس حلاوت کے منافی ہوگی وہ کیا ہے کون اللہ اور رسول ہوں احبا الہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کا رسول ہے اس کا معنی رسول کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع ہے جیسے عظیم اللہ عظیم الرسول اللہ رس کے رسول کی اطاعت کرو پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کا رسول ہے رسول کی اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت کے تابع ہے یہ دو ہفایت مختلف نہیں ہیں ایک ہی ہے من الرسول رسول اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے وما ينفق عن ان هو الا ہمایم سے ہمارا وہمبر اس دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتا صرف خالق کائنات کی وحی ناطقیں وہی ہے عامل بالوحی وہی ہے اور مبلغ وہی ہے وہی اس کا اوڑنا بچھونا ہے یہ دو مخلوی رایتیں نہیں ہیں اسی طرح یہ دونوں دو محبتیں مختلف نہیں ہیں بلکہ رسول کی محبت اللہ کی محبت کے تابع دونوں محبتوں کو اس لیے جمع کیا گیا یہ دونوں محبتیں ہر موقع پر جمع ہوں یہ فہم حاصل کرو مثلا عمل میں دونوں محبتیں کیسے اکٹھی ہوں اللہ کی محبت اس عمل کے تعلق سے ہے نماز ہے روزہ ہے یہ عمل اللہ کی محبت میں ہے پورے شوق و شوق کے ساتھ کوئی جبر نہیں کوئی اکراہ نہیں کوئی زبردستی نہیں بلکہ عمل کا شوق ہے رغبت ہے جو کہ سدے محبت کی علامت ہے نماز اللہ کے لیے ادا کرنی ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی محبت کے راستے میں اور اس عمل کی ادا کی پوری محبت کے ساتھ ہو کسی قسم کا اکراہ نہ ہو جبر محسوس نہ ہو یہ فکر نہ ہو کہ ایک بوجھ کندے سے اتارنا ہے بلکہ اس عمل میں ہر لحظہ اللہ تعالی کی محبت کا انصر غالب ہو اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کہ اس عمل کی انجام دہی جو ہے وہ پیارے پیغمبر کے طریقے پر ہوگی آپ کی سنت میں آپ کی اتباع کے دائرے میں محدود رہتے ہوئے دیکھیں ہر عمل میں دونوں محبتیں اکٹھی ہیں عمل اللہ کے لیے اللہ کی محبت کی راہ میں اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یقین اللہ رسول احبا الہ مما سوا ہوں اللہ تعالیٰ اور اس رسول اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب اگر حج بیت اللہ کے لیے جائیں پورے اشتیاط کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ ہر مقام پر خانے کے کائنات کی محبت کے مظاہرے ہوں اس کے گھر کو دیکھا جا رہا ہے اس کے مشاعر ہیں ارفات منار مزدلفہ۔ صفا مروہ کی سہری ہے ہر مقام خالق کائنات کی محبت کا متقاضی ہے اور یہ محبت غالب رہے پورے سفر کے دوران عمل کی انجام دہی میں یہ محبت دل میں پیوست ہو کسی قسم کا چبر وی نہ ہو اور ہر عمل کی ادائیگی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو تو آپ نے ایک ہی عمل میں دونوں محبتوں کو اکٹھا کر لیا گون اللہ رسول سواہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شہ سے بڑھ کر محبوب ہو جائے اور یہ دھیر اسلام کے وہ خزانہ ہے جو بندہ اسے سمجھنے میں کامیاب ہو جائے اس نے گویا پورے دین کو سمیٹ لیا پورا دین اس کی چیب میں ہے دین عمل کا نام ہے اور عمل ان دو بنیادوں پر قائم ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اللہ تعالی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کے انجام دہی پورے پیار کے ساتھ ہو شوق و شوق کے ساتھ ہو کوئی تنگی نہ ہو کوئی اتساہ نہ ہو بلکہ عمل کے آغاز سے لے کر عمل کے اختتام تک محبت کا یہ نظریہ قائم رہے یہ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کی دلیل ہے اور اس عمل کا ہر لحظہ نویر اسلام کی سنت پر قائم ہو اور سنت کی تباہ بھی ایک پورے شوق و ذوق کے ساتھ ہو اطاعت کا لفظ اسی شوق کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اطاعت عطی اللہ و عطی الرسول اطاعت جو ہے اس کا مادہ توعن ہے تو با آو اور تڑ کا مانا خوشی وہ اطاعت آپ کی سابل قبول ہوگی جو آپ خوشی کے ساتھ کریں انشراح صدر کے ساتھ کریں وہ لوگ انتہائی گندے کردار کے حامل ہیں جنہیں حدیث کا نام سن کر بخار چڑھ جاتے ہیں ماتھے پر بل آ جاتے ہیں اس قدر کو آئم کی تقلید کے خوبر ہو چکے ہیں کہ حدیث کا لفظ سن کر ماتھے پر چیڑیاں چڑھ جاتی ہیں بل آ جاتے ہیں یہ کراہت کا اظہار ہے سچی محبت کے منافی ہے یہ ایسے لوگوں کا عقیدہ اور کردار محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے امام اوزاری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے من علامت احمد البدع اذا ہو بے خلاف بے درختی اب اگر حدیث ہے آؤ تو میں ایک بے دردی انسان کی پہچان کیا ہے اسے تو حدیث سناؤ اور وہ حدیث اس کے ذاتی عمل کے خلاف جو عمل وہ کر رہا ہے یا جو عمل اس کے مسلک میں ہو رہا ہے جو جو عمل اس کے باپ دادا کر رہے ہیں حدیث اس کے خلاف ہے تو اب خبر حدیث ہے اس بے غی انسان کی پہچان یہ ہے کہ خلاف حدیث عمل کو نہیں چھوڑے گا بلکہ حدیث کا بغض اپنے سینے میں بھر لے گا حدیث سے نفرت کا مادہ ہوگا بخ کا جذبہ ہوگا یہ کون سا ایمان ہے کیسی محبت ہے یہ محبت تو صدق کی متقادی ہے ہاد یوم یمفر صادقین صدف ہو آج کے دن صادقین کامیاب ہوں گے صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا باقی سب گھاٹے میں ہیں سب خسارے میں ہیں اور سب نامراد میں تعالی کی محبت یہ اس کی ایک ظاہری علامت ہے جس کا ثبوت انسان ہمیشہ پیش کرتا رہے گا جس عمل کا موقع آ جائے اس عمل کو سچی محبت کے جذبوں کے ساتھ انجام دے تو یہ سچے محبت کی نشانی ہے اور رسول اللہ وسلم کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ عمل کے ہر مرحلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ غالب اور قائم ہو عمل کی ادائیگی سنت کے تعلق سے پورے شرح صدر کے ساتھ ہو پورے یقین کے ساتھ ہو کہ نماز کا یہ قیام تراک رخور سجود و تشو حتی کہ انگلی کا اشارہ امام الانبیاء کی سنت کے مطابق ہے اس یقین کے ساتھ عمل کی انجام دہی ہو یہ رسود اللہ کی محبت کے صدق کی علامت اور یہ سدقی نفع دے کر یہ صدق کب موجود نہیں ہے عمل کے طریقے میں نبی اسلام کی سنت سے ہٹ کر اخیار کے قول و عمل اور خطابہ کو لینا ہے تو یہ پیارے پیگمبر کی محبت کے تقاضے کے خلاف ہے اور اگر یہ شخص نبی اسلام کی محبت کا دعوے دار ہے تو اس کا یہ دعوی جھوٹا ہے یہ حب اللہ ہے اللہ کی محبت دوسری اصطلاح حب اللہ ہے کہ جس جس چیز سے محبت کرو جس کس شخصیت سے محبت کرو محبت اللہ کے لیے ہو اس محبت پر بھی خالق کائنات کی محبت کا غلبہ ہو مثلا نبیر اسلام کے حدیث ہم نے سنی کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب ہو تو رسول کی محبت کیوں کیونکہ رسول اللہ کا محبوب ہے اللہ تعالی کی محبت کی تکمیل کسی عمر سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس جس سے محبت ہے اس اس سے محبت کرنی پڑے گی اس محبت کی تکمیل ہے تو نبی علیہ رسلام سے سب سے بڑھ کر محبت کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت محمد ال اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح ہر مخلوق کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے تعلق ہے خود یہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی لاحد لا مدا کو نبہ ہی نہیں والدہی و والد ہی ونیا سے اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھے احب نہ قرار دے لو احب کا معنی سب سے زیادہ محبت کا مسلح ایک محبوب اور ایک احب احب اس ہم کا سیدھا ہے یہ سب سے اونچی ڈگری ہے جب تک مجھے ہب نہ مان لو اور ہب کا میں سب سے زیادہ محبت کا مستحق ساری مخلوقات ہیں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے اور میں ہب بن جاؤں تمہاری اولاد سے بھی زیادہ ماں باپ سے بھی زیادہ پوری کائنات سے زیادہ جب تک ہب نہ مان لو تو مومن نہیں ہو سکتے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیار اور محبت محمد الرسول اللہ سم سے اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول کو کبھی حمید اللہ کا لقب دیتا ہے کبھی خلید اللہ کا لقب دیتا ہے اور قیامت کے جن مقام محمود عطا فرمائے گا مقام محمود تعریف کیا ہوا مقام جس کا معنی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا قرب آپ کو دے دے گا اتنا قریب اپنے پیغمبر کو کر لے گا کہ سارے اولین و آخرین سارے و مرسلین اور ملائکہ اس قرب پر اشک کرے گا یہ قرب اور کسی کو نصیب نہیں ہوگا یہ قرب اس شخصیت کو نصیب ہوا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کی محبوب ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ کی محبوب ماننا پڑے گا کیسے مانیں ایک ہی طریقہ ہے ماننے کا جو بھی عمل انجام دیں اس عمل میں آپ کو بہت سے خطوے ملیں گے قول ملیں گے ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر بہت مسائل ایسے ہیں کہ مسائل میں چالیس چالیس اقوال ملتے ہیں فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا آپ کی سچی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ چالیس اقوال تو ہیں اس مسئلے میں محمد الرسود اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حب ہونے کا معنی ہے جنبیر اسلام کے اس خطبے سے واضح ہوتا ہے کہ ان خیر الحدیے ہدی و صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر الحدی یہ ترکیب اضافی ہے جس کا معنی یہ کہ ہدایتوں میں اور طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسود اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بہت ہوں گے اخبار اور فتابہ بہت ہوں گے لیکن تم نے اپنی سچی محبت کا ثبوت ایسے دینا ہے دل و جان سے گواہی دینی اقدار اور اعتراف کرنا اور اس تصدیق کو دل میں بچھا لینے پھر ہر عمل سے اس کی صداقت کو مہیا کرنے کہ طریقے بہت ہیں مگر سب سے سچا اور پیارا اور سچا طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے محبت کی لری ہے یہ حب اللہ ہے اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے محبت اللہ کے محبت. اللہ کی رسولوں سے محبت اور جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں تو سب سے بڑھ کر آپ سے محبت اور سب سے بڑھ کر محبت کا تقاضہ یہ جی آپ کی سیرت طیبہ کو آپ کے سمائل کو اس حسنہ کو اقوال و افعال کو اپنی پوری زندگی پر نافذ کر لیا جائے یہ حکم اللہ کی تکمیل ہے اللہ کی محبت کی تکمیل اللہ تعالیٰ کا انبیاء سے محبت ہے سارے انبیاء سے محبت ہو امت محمدیہ سب سے متدل امت ہے ورنہ ایسی قومیں گزری کہ بعض انبیاء سے محبت کی اور بعض سے نہیں کی یہودیوں نے علیہ السلام کو نہیں مانا عیسائیوں نے علیہ السلام کو نہیں مانا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکھنا ہے ایسے لوگ اللہ کی محبت کے دعوے کریں گے ادارے جھوٹے ہوں گے کیونکہ حکم دلہ کی تکمیل نہیں ہو رہی حکم دلہ کی تکمیل کسی صورت میں ہوگی کہ سارے انبیاء سے محبت ہو اور سارے مرسلین سے محبت ہو اللہ تعالی کی وحی جس کی محبت فرض ہے اور وحی کی تو اس میں بانزل اللہ علیہ کتاب اور اللہ نے آپ پر قرآن اور حدیث ادھار دیے قرآن سے بھی محبت ہو حدیث سے بھی محبت ہو اگر کسی ایک شے کی محبت ہو اور دوسری شے سے محبت نہ ہو محبت جھوٹی ہوگی ایسا بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے اور کفر کی وادی میں داخل ہو چکا ہے صحابہ کرام سے محبت ہو سارے صحابہ رسول اللہ کے محبوب تھے اللہ تعالی کے محبوب تھے اللہ تعالی نے جن کی محبت کو جن کے ایمان کی قوت کو عقیدہ کی سلاخت کو جن کی صلاح اور کامیابی کو جن کے صدقے ایمان کو قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمائے فعلی ما معافی طلوب اللہ نے جان لیا کہ ان صحابہ کے دلوں میں کیا ہے ایمان ہے ایمان کی قوت ہے عقیدہ کی سلامتی اور سلاقت ہے اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے فعال ما طلوب فنز اور سکینت و احابم فتح قریب اور اس سے پہلے کیا لقد رازی اللہ عن میں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اللہ راضی ہو گیا اور ہم ان سے محبت نہ کریں یقینا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا انکار ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا انکار ہے اور یہ عقیدہ بھی کفر ہے اس لیے خطب عقائد میں اس محبت کو سر فہرست بیان کیا گیا کیونکہ بہت سے مسائل اسی عقیدے سے متفر ہوں گے اگر نبی السلام سے محبت نہیں ہے تو اللہ سے محبت نہیں ہے صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وہی سے محبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے ان ساری محبتوں کا مجمع جو ہے وہ خالق کائنات کی محبت ہے اور خالق کائنات کی محبت فرد ہے اگر یہ محبت نہیں ہوگی بندے کا دعوی ایمان جھوٹا ہے اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو چکا ہے حکم دلہ یقین یہ مشکل کام ہے لیکن رود ابل کا کام ہے اسلام قبول کرتے ہیں پہلا کرنے والا کام یہی ہے لا سا جدو ہاتھ اللہ سورت بلو خان آبا ہوں ولو ابنا ہوں او افوان او اور او ہوں ایک قدر پیغوب اہم الامان وہ یا اللہ پاک فرما اس زمین کی پشت پر زمین کے نقشے پر ایسی قوم کا وجود ہے ہی نہیں جو قوم اللہ کو مانتی ہو رود آخرت کو مانتی ہو اور اس کی دوستی ان لوگوں سے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی اگر ان کا ایمان بلّہ سچا ہے ایمان بلقیامہ میں صدق ہے سچے ہیں صادق ہیں صادق القول ہے صادق العقیدہ ہیں تو ان کی محبت ایسے لوگوں سے نہیں ہوگی ان کی دوستی ایسے لوگوں سے نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا دشمن کفر کا ارتکاب کر کے شرک کا ارتکاب کر کے بدت کا ارتکاب کر کے اس عدالت کو بول لیتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس سچا ایمان ہے وہ ایسے لوگوں سے دوستی قائم کریں گے ہی نہیں اگر دوستی قائم کریں گے تو ان کے ایمان میں جھول ہے ان کے ایمان کی صداقت مشکوک ہے ایسا ممکن ہی نہیں اور اگر لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی صداقت کو ثابت کر دیں ان تمام لوگوں سے اظہار براد کر کے جو اللہ اس کے زور میں دشمن ہیں یہ جی دشمنی امن اور عقیدہ کی بنا پر ہوتی ہے کفر کی بنا پر شرک کی بنا پر بدت کی بنا پر انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالی کی محبت کی صداقت کا ثبوت مہیا کرتے ہیں تو بڑے ان کے لیے اعزاز ہے پہلا اعزاز یہ کہ قطر اور بروبل ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے دوسرا اعزاز یہ وہ یا تم بیرو احمین اللہ رب العزت روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کرے گا ہر مقام پر ان کی مدد کرے گا ان کی بات ان کی حجت اتنی قوی کر دے گا کہ وہ دشمنوں پر کھارے بجائیں گے اہل بدت اہل شر پر کھارے بجائیں گے ان کی حجت کو طاقت اور قوت اور غلبہ عطا فرمائے گا ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا جن میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ دے راضی اللہ راضی کیوں ہوا ان کے عقیدے اور منحص کی بنا ہو امن کی صداقت کی بنا بھی وہ اللہ سے راضی کیوں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی جزا اجر اور جنت کی نعمتیں دیکھ کر وہ بھی خوش اللہ بھی خوش, بھی خوش حزب اللہ یہ حزب اللہ اللہ کی جماعت گئی ہے اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے ان کتنے اعزازات سے نواز دیا گیا یہ حکم دلہ ہے اللہ کے لیے محبت اگر ہر محبت میں محور اللہ کی ذات ہو تو ساری محبت عبادت بن جائیں گی مدینہ شہر سے محبت ہو اللہ کی محبت کی بنا پر صحابہ کرام کی محبت ہو اللہ کی محبت کی بنا پر سارحین سے محبت ہو اللہ کی محبت کی بنا پر نماز سے محبت ہو روزے سے محبت ہو اللہ کی محبت کی بنا پر تو یہ محبت کا صدق ہے یہ صدق ہی قیامت کے دن کام آئے گا یہ محبت ہی قابل قبول ہے صالحین سے محبت ہو اللہ کی محبت کی بنا پر اور اگر نہیں ہے وہ محبت کے منتحق نہیں ہیں عقیدے میں کفر ہو شرک ہو بدعات کی بھرمار ہو وہ ایک مومن کے محبوب ہو ہی نہیں سکتے دو محبتیں دل میں کیسے سما سکتی ہیں اگر وہ دونوں محبتیں مظاہر ہوں دونوں محبتوں کے تقابے مختلف ہو دل تو ایک ہی ہے اگر دو دل ہوتے تو دو ہر دل میں ایک محبت جاگزین ہو جاتی ممکن ہوتا لیکن جہاں پر ایک ہی دل ہے اور ایک ہی دل میں دو متضاد محبتیں کیسے سمائیں گی نہیں وہ ایک ہی محبت ہے اور باقی محبت اس ایک ہی محبت کتابے ہیں ہے رسول کی محبت صالحین کی محبت صحابہ کی محبت یہ الہی کی محبت یہ سب کا سب اللہ کی محبت کا ہے ان تمام محبتوں کا محفوظ اللہ کی محبت ہے یہ ایک ہی محبت ہے اور ایک ہی بات ہے جس دل میں جاگزی ہو گئی وہ سچا دل ہے اور یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے قیامت کے دن جو پہلی جزا مرتب ہوگی اللہ کے بندوں پر اسی محبت کے تعلق سے ہوگی اللہ تعالیٰ کے ندا ہوگی قیامت کے دن اعلان ہوگا ائی الم بابونے وہ لوگ کہاں ہیں جن کی دنیا میں محبت میرے جلال کی خاطر تھی میری خاطر تھی وہ لوگ کہاں ہیں وہ کھڑے ہوں گے اللہ اور کھڑے ہونے کی توفیق دے گا دو سرے ان کو حاضر ہوں گے اور یوم وزلّی یوم دلّہ دلی آج یہ میرے عرش کے سائے تلے بیٹھیں گے اور آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا جسے یہ سایہ نصیب ہوگا اس کو راحت حاصل ہو جائے گی اور جو اس سائے سے معروم ہوگا سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا کتنی تپش کا سامنا کرنا پڑے گا اور کیسی حرارت اور, ہندت اور شدت ہوگی یہ ان کے لیے اعزاز دوسرا اعزاز یہ کہ لہو منابر نور ہیں ان کے لیے نور کے منبر تیار ہوں گے جن پر ان کو بٹھایا جائے گا دیکھیں گے صدیقین دیکھیں گے انہیں دیکھیں گے اور رشک کریں گے کتنا اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوا یہ پہلی قیامت کی مرتب ہوگی اس کی احساس یہ عقیدہ عقیدہ محبت ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکار کر جمع کر لے گا اور ان کو یہ دو اعزاز ادا فرما دے گا واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبتوں کو محبتوں کو محبت تو کم اللہ کی ساتھ تھی اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے محبت کرنا یہ خوردی کامیابی کی سب سے قوی احساس ہوگی اس لیے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے او تو ایمان ہے والبغض فلّہ اللہ کہ ایمان جس کی بہت سے کڑیاں ہیں اور بہت سے کڑیوں سے مل کر ایمان اور اسلام مکمل ہوتا ہے ان کڑیوں میں سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے محبت میں عبادت ہے نفرت میں عبادت ہے بشرطے کہ یہ دونوں اللہ کے لیے ہوں اللہ کی خاطر ہوں اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے صحت عقیدہ کے لیے اسلحی عقیدہ کے لیے اسلحی عمل کے لیے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی اپنے رسول کی محبت سے بھر دے اللہ تعالی ان تمام چیزوں کی محبت سے بھر دے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے اور یہ محبت ایسی پیدا کر دے اللہ رب العزت جیسا کہ دار کے کی دعا ہے بجا حقبکی حب و اہلی و مالی مائل بار یا اللہ اپنی محبت میرے دل میں ایسی پیبست کر دے گزیں کر دے کہ یہ محبت میری جان سے بھی زیادہ ہو میرے آہر سے بھی زیادہ ہو میرے مال سے بھی زیادہ ہو اور گرمی کی شدت میں ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو اقولہ وصطفر اللہ علیہ واہر الحمد للہ رب الم